اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قیامت کی چھوٹی نشانی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اب تک سترہ نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں وہ نشانیاں چھوٹی جو واقع ہو چکی ہیں آج اٹھارہویں نشانی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ نشانی ایسی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور وہ ہے پہلی امتوں کی تقلید اور پیروی جو کفار و مشرقین ہیں یہود و نصارہ ہیں کافر اقوام و ملل ہیں ان کی تقلید ان کی پیروی اور ان کی چیزوں کو اپنانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت سابقہ قوموں کی وعن تقلید اور پیروی نہ شروع کر دے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل فارس و روم کی تو آپ نے فرمایا ہاں ان کے علاوہ اور کون لوگ ہوں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی جو بھی قومیں گزر چکی ہیں کفار و مشرقین یہود و نصارہ کافر قومیں ان کی مینوان تقلید کریں گے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے اس طریقے سے بسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تم بلا صبح اپنے سابقہ قوم ملل کی ہو بہو پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ دوب یعنی سانڈا کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو اس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ یعنی آپ کی مراد ہے کہ یہود و نصارہ کی مینوان پیروی کریں گے آپ نے فرمایا اور کون یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث کے اندر اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالشت ہاتھ اور بل میں داخل ہونے جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے مراد غیر مسلم اقوام کی حد درجہ اور بلا سوچے سمجھے مشابہت اور تقلید ہے اور ہماری شریعت میں ان کی تقلید کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کی اپنی ایک الگ پہچان ہے ان کا ایک تشخص ہے ان کی ایک شناخت ہے وہ اپنے اخلاق و کردار سے شریعت پر عمل کر کے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار کر کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ کر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں خود متاثر نہیں ہوتے وہ ایک مضبوط اور قوی مسلم شخصیت کے وجود کو چاہتا ہے اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مضبوط رہیں طاقتور رہیں ان کی ایک شخصیت ہو اسلام کی شان یہ ہے کہ بلند ہوتا ہے وہ کسی کا دست نگر نہیں ہوتا نیز دین اسلام کے اندر ہر خوبی موجود ہے اور ہر عیب اور خامیوں سے ہمارا دین اسلام الحمدللہ پاک ہے اور مبرہ ہے جب انسان کسی قوم کی یا کسی شخص کی تقلید اور اس کی مصابیت اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے خود اعتمادی جیسا جوہر انسان کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان حضیمت کی دہلیج پر کھڑا ہو جاتا ہے اور غیروں کی مشابہت اور پستی انسان غیروں کی مشابہت انسان کو پستی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے اس سے ایک انسان کا تشخص مل جاتا ہے اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے اور نقصان دہ اور جو خطرناک اور مہلک اثرات اور نتائج ہیں اسی کی بنا پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے الحمدللہ ہمارا دین کامل ہے مکمل ہے ہمیں کسی کے نقش قدم کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور صلب صالحین وہ ہمارے لیے کافی ہیں ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے لہذا غیر مسلم اقوام کی تقلید کرنا مشاویت اختیار کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قدر شریعت کے اندر ان کی تقلید اختیار کرنے سے منع کیا گیا آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ان کی بہت ساری چیزوں کی لوگ نقالی کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ جو شرک ہے وہ بھی انہیں کی وجہ سے دنیا انہیں کی نقالی میں آیا انہیں کی نقالی اور ان کی تقلید کی وجہ سے آج مسلم معاشرے کے اندر شرک پا جاتا ہے جادو ہے اور اس طریقے سے اتنی بھی برائیاں ہیں معاشی ہیں یہ سب کے سب انہی کی نقش قدم کی پیروی کرنے کی وجہ سے دین کے اندر آئی اس طریقے سے بدعات آپ دیکھ لیجئے بدعات کا بھی دائرہ لوگوں نے اس قدر وسیع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن اور اس طریقے سے انسان کا اپنے اپنا برتھ ڈے منانا بچوں کا برتھ ڈے منانا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو غیر مسلم اقوام ملل کی نقالی اور ان کی تقلید میں کی جاتی ہے انسان کسی گھر کا افتتاح کرتا ہے یا کسی آفس کا یا کسی دکان کا افتتاح کرتا ہے اور انسان جا کر کے ریبن کاٹتا ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی غیر مسلم کی مشابہت اور ان کی نقالی اور تقلید ہے جو قطان ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آج ہمارے دین کے اندر لوگوں نے ان کی نقش قدم کی پیروی میں بہت ساری چیزیں ایجاد کر دی شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیجئے مگنی کی رسم دیکھ لیجئے انگوٹھی پہنانے کی رسم دیکھ لیجئے یہ بھی غیر قوموں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر آئی تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جنہیں لوگوں نے دین سمجھ کر کے کرنا شروع کیا وہ بھی ان کی نقالی اور ان کے نقش قدم کی پیروی میں اور اسی طریقے سے دنیا کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ان کی طرف سے آئیں. تو شریعت کے اندر ہمیں منع کیا گیا ہے غیر مسلم کی یا کفار و مشرقین کی مشابہت اور اختیار کرنے اختیار کرنے سے لیکن مشابہت ان چیزوں میں جو جن کا تعلق دین سے ہے ان کے مذہب سے ہے ان میں ہمیں منع کیا گیا البتہ اگر دنیاوی ایجادات ہیں تو ہمیں ان کے سے فائدہ اٹھانے کوئی حرض کی بات نہیں ہے دنیاوی ایجادات ہیں یا دنیا کی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب سے نہیں ٹکراتی ہمارے دین سے نہیں ٹکراتی ان کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کے اندر منع کیا گیا ان کی وہ چیزیں ان کے لباس اور ان کے عادات و اطوار جو ہماری شریعت سے مصادم ہیں ہماری شریعت سے اے, کے خلاف ہیں ان چیزوں میں ان سے ان کی پیروی کرنا اور ان کی نقالی کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ان کی ہمارے لیے حرام ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دین سے متعلق ان کی جو بھی چیزیں ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا کی چیزیں جو ہیں اگر وہ ہماری شریعت سے مسادم ہیں شریعے سے ٹکراتی ہیں تو ہم بھی اس کو نہیں لیں گے جیسے مرد و زن کا اختلاط ہے بے پردگی ہے یا سعودی نظام ہے یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں آج معاشرے کے اندر رائج ہیں تو یہ ساری چیزیں جو غیر مسلم اقوام ملر سے آئی ہوئی ہیں جو ہماری شریعت سے مصادم ہے ان چیزوں کو ہم نہیں لیں گے لیکن جو چیزیں شریعت سے نہیں ٹکراتی کار ہے موبائل ہے جہاز ہے کمپیوٹر ہے دنیاوی ایجادات ہے اور اس طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں ہماری شریعت سے ان کا کوئی تا, جو ہے تصادم نہیں ہے دنیاوی چیزوں کے اندر اثر حلت اور اباہت ہے لہذا ان چیزوں کو ان سے لیا جائے گا اس سے فائدہ انسان اٹھائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہر چیز ہمارے لیے مقبوض ہے اگر دین سے متعلق کوئی چیز ہے تو وہ چیز ہمارے لیے غلط ہے ہم ان کی نقالی نہیں کریں گے اور ان کے ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے اور اگر دنیاوی چیزیں ہیں تو اگر ہماری شریعت سے مصادب نہیں ہے تو ہم اس کو لیں گے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور دوسروں سے بھی انسان استفادہ کرے گا تو جہاں تک جو مشابہت اور تقلید کی بات ہے وہ دین سے متعلق ہے اور مذہب سے متعلق ہے لہذا ان کے مذہب اور ان کے دین کی تقلید اور اس کی پیروی نہیں کی جائے گی وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اگر ان کی شریعت کے اندر کوئی اچھی چیز جو تھی اس زمانے میں ان کے لیے بہتر تھی لیکن ہماری شریعت میں آنے کے بعد اس چیز کو منسوخ کر دیا گیا یا اس کے خلاف بتائی گئی بات تو ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا لہذا یہ جو مشابہت والا معاملہ ہے یہ معاملہ دین سے متعلق ہے اور ان تمام چیزوں سے متعلق ہے جو ان کی ایجادات ہیں لیکن ہماری شریعت سے مسادم ہیں ان کے عادات ان کا لباس ان کا طور طریقہ کچھ لباس ایسا ہوتا ہے جو مذہبی ہوتا ہے اس مذہبی لباس کو ہم نہیں استعمال کریں گے جیسے منگل سوتر ہوتا ہے جو کافر لوگ پہنتے ہیں شادی شدہ عورت کی پہچان ہوتی ہے یا اس طریقے سے سندور وغیرہ لگایا جاتا ہے یہ بھی ان کی شادی شدہ ہونے کی پہچان ہوتی ہے یا یہودیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے اپنے اوپر رکھتے ہیں یہ بھی ان کی پہچان ہے یا اس طریقے سے لوگ جنیوں پہنتے ہیں دھاگا لٹکاتے ہیں یہ بھی ان کی پہچان ہے تو جو ان کی پہچان بن جائے مذہبی شناخت بن جائے دینی شناخت اور پہچان بن جائے اس چیز سے انسان دوری اختیار کرے گا ہمیں قطان اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو دنیاوی ایجادات ہیں اگر دنیاوی ایجادات ہماری شریعت سے مستم ہیں تو انسان اس کو بھی نہیں لے گا اور اگر شریعت سے نہیں ٹکراتی ہیں تو انسان اس کو استعمال کرے گا یا دنیاوی چیزیں جو بھی ہیں آج دیکھیں مرد و زن کا اختلاط ہے یا اس طریقے سے بے پردگی ہے سعودی نظام ہے یا اس طریقے سے اور بہت سارے حرام کاروبار یہ ساری چیزیں جو شریعت سے ہمارے مسادم ہیں ان تمام چیزوں میں ان کی نقالی نہیں کی جائے گی اور ان سے انسان دوری اختیار کرے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے تمام چیزوں میں ان کی نقالی کی اور ان کی مشابت اختیار کی اور ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمان کی شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا تشخص مٹا جا رہا ہے اور انسان کے مسلمان کی حضیمت اور اس کی احساس کمتری کی دلیل ہوتی ہے اس لیے دین اسلام ہمارا سچا اور بہتر دین ہے ہمیں کسی اور کی چندہ ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے کہ غیر مسلم یا کفار و مشرقین کی تقلید اور ان کی پیروی یہ بھی نشانی پوری ہو چکی ہے اور پوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور غیر مسلم اقوام ملل کی نقالی اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رقام و صلی اللہ علب محمد و آلہ علیہ و صابع اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ